ان کا نتیجہ یہ ہے ایک تو یہ اللہ کے پیارے نبی تھے دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے کیا یہ خدا کی اولاد نہیں تھے کہ خدا کے بیٹے ان کو بناؤ بلکہ خدا کے ابد تھے خدا کو محبوس سمجھتے تھے اس کی عبادت کرتے تھے ایک دوسرے کی اولاد تھے یہ جو تم نے بنا ڈالا کہ عی خدا کا بیٹا ہے اذ خدا کا بیٹا ہے، غلط ہے یہ ثمرہ کے ساتھ لکھا ہے علاء کلین یہ وہ لوگ ہیں کہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اے مین نبی میں بیاں نہ لکھو یہ سب کے سب نبی تھے کہ نبیوں سے والا معنی نہ کرو کیونکہ مین بیاں نیا ہے نا تو معنی کیا کرو گے یہ سب کے سب کیا دے نبی تھے یعنی نبی یہ وہ لوگ تھے جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا یعنی سب کے سب کیا تھے نبی تھے من ضریات آدم اور یہ سب اولاد آدم سے تھے بمان حمل نا اولاد آدم سے تو سب تھے لیکن ممان حمل نا آگے من تبیضیہ ہے اور بعض ان کی اولاد تھے جن کو ہم نے سوار کیا نوح کے ساتھ اے ممن کا منہ کیا کرو گے من ضروریات من بعض ان کی اولاد تھے جن کو سوار کے ہم نے نو کے ساتھ یہ بعض کیوں کہا اس لیے کہ ادری صلی السّلام ان کی اولاد ہے یہ تو نوح سے پہلے ہیں اس لیے میں بعض کا منہ کر رہا ہوں بعض ان کی اولاد تھے جن کو ہم نے سوار کیا ساتھ نو سے وہ مین ضروریات آدم اور بعض کن کی یا من ضروریات ابراہیم بعض کے ان کی اولاد تھے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے بعض اس لیے کہا کہ ادریس بھی ان کی اولاد سے نہیں تھے اور خود ابراہیم کا تذکرہ ہوا ہے نہیں یہ بھی اپنی اولاد نہیں تھے ان کے نیچے والے اور بعض تھے اولاد ابراہیم سے اولاد یعقوب سے وہ مم الحدینہ یہ ان لوگوں میں سے تھے نبی جن کو ہم نے ہدایت دی وجتمینہ ان کو چن لیا برگزی ادا کیا اضاط الطلاحمایاۃ الرحمٰ یہ سب کے سب ہمارے بندے تھے اللہ فرماتے ہیں جب پڑھی جاتی ان کو رحمان کی گر پڑھتے سدھا کرنے والے اور ہوتے ہوئے بخالفم امباد خالفون اظالِ شب اظالہ شبہ ہوتا ہے کہ جب تمام انبیاء نے توحید کی تعلیم دی اپنی ابدیت کا اقرار کیا تو یہ شرک کہاں سے آ گیا ہاں بعض نبیوں کو خدا کے بیٹے بنا دیے سال سلاح بنا دیا فرمائے بعد میں نااہل ہو گئے اور نہ آہلوں نے یہ شرک پیدا کر دیا خالف ام بادم خالف نظال شب بس بیٹھے بعد ان کے جانشین جا نشین یا آئے بعد ان کے برے جانشین خلف کس کو کہتے جی اے لام کے سکون کے ساتھ اور خلف کس کو کہتے ہیں اچھے جانشین کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہندی کے اندر خلف کا معنی ہوتا ہے کپوت اور خلف کا معنی ہوتا ہے سپوت یہ آپ اردو کی کتاب میں پڑھتے ہو جی فلاں آدمی فلاں کا کہا ہے سپوت آئے سپوت کہتے ہیں ساری ہندی زبان ہے یہ سپوت کپوت اور پوت سمجھے جی یہ سپوت یا کپوت آئے اضاء الصلاق جنہوں نے ضائع کیا نماز کو اور پیچھے پڑ گئے کس کے شہوات کے بھئی عام طور پہ آج کل ایسے نہیں ہے بڑے پیر جو ہوتے ہیں نا وہ اچھے ہوتے ہیں اور ان کی اولاد جو ہوتی ہے گدی نشین اکثر بدماش نہیں ہوتے مریدنیوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اچھے اچھے مریدنی ہیں ان کو منتخب کرتے ہیں اپنے لیے بدماش ہوتے ہیں جی آ پیچھے پڑ گئے کس کے شہوات کے پر صو فل ان بسب ملیں گے خرابی کو یہ لوگ ڈبلیو ڈبلیو من شہید مگر جس نے توبہ کیا ایمان لائے عمل کی اچھے فولا کا یہ انجام صالحین بس یہی لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر اور نہ ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی جنات عدن یہ بدل لکھو یہ کس سے بدل حاجی یہ داخل ہوں گے جنت کے اندر جنت کیا ہیں یعنی باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے جن کا وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندو کو بند دیکھے بے شک وعدہ اللہ کا پورا ہو کے رہے گا لا مئو نہ سنیں گے ان بہشتوں کے اندر لغویات کو مگر سلام ہی سلام ہوگا اور واسطے ان کے ان کا رزق ہوگا بحشت کے اندر صبح و شام اب یہاں آپ سوال کریں گے بہشت میں ہمیں رزق ملے گا صبح و شام یہ کیسے درمیان میں بھوک لگے تو پھر کیا کریں بابا وفی ہا ما ان خوش جو ہی تمہاری خواہش ہوگی وہاں مل جائے گا یہ صبح و شام اس لیے کہا گیا کہ جیسے ادھر صبح و شام کھاتے ہو نا معمول کے مطابق وہاں بھی رزق ملتا رہے گا معمول کے مطابق اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کی مرضی ہوئی بے شک کیا کھاؤ <سؤال> پیو ایسے میں رزق ہوگا معمول کے مطابق صبح شام دل کا جنہ اور یہ بہجتا ہے اللہ تی وہ کہ وارث کرتے ہیں ہم اپنے بندوں سے اس کو جو کیا ہے پرہیزگار ہیں یا شرک سے بچنے والے بعض حضرات صبح و شام سے برات دوام بھی ہی لیتے ہیں عموم یہ جیسے کہتے ہیں فلاں آدمی تو جی صبح و شام رشوت کھاتا رہتا ہے کیا دوپہرے کو نہیں کھاتا اور فلاں آدمی صبح و شام رشوت کھاتا رہتا ہے یا صبح و شام بدماشی کرتا رہتا ہے مراد کا لیتے ہیں امیش کی مراد لیتے ہیں وما اللہ رب یہ دلیل نکلی آز ملائکا چھ دلائل نکلیاں تھے امبیا سے یہ دلیل نکلی ہے کس سے جی ملائکہ تھے ایک دفعہ جبریل علیہ السلام دیر سے آئے کچھ دن گزر گئے درمیان میں دیر سے آئے جبریل تو حضرت نے فرمایا جبریل تو جلدی آیا کا دیر سے کیوں آتا ہے میرا یار بن گیا ہے پھر یار بھی دیر سے آئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا میرے محبوب کو تو جواب دے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں آتے وہی ہے یہ سمجھ آ گیا نہیں اور نہیں اترتے ہم مگر ساتھ حکم رابطے رہے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی مختار کل نہیں ہیں وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر ایک پر ہی نہیں مار سکتے لہو مابین دینا اسی کے ملک میں ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے جو کچھ ہمارے اب میری طرف دیکھو یہ جبریل اڑا جا رہا ہے تو جبریل کے آگے کیا ہے آسمان ہے نا جبریل کے پیچھے کیا ہے زمین اور زمین والے آگے آسمان اور آسمان والے درمیان میں خود تو کیا مطلب لکھ رہا کہ سب چیزوں کا مالک کون ہے اللہ ہے اب آ گیا سمجھ یا نہیں اچھا یا آگے پیچھے سے مراد زمان بھی لے سکتے ہیں زمان مستقبل کا مالک اللہ ماضی کا مالک اللہ حال کا مالک اللہ دیکھو جی خاص اللہ کے ملک میں ہے جو کچھ ہمارے آگے جو پیچھے جو درمیان اس کے اور نہیں رب ترب بھولنے والا یہ تسلی رسول ہے صلی اللہ سم یہ اس لیے فرمایا کہ جبریل جو دیر سے آیا نا تو مشرقی نے کچھ تانا بھی لگا دیا کہ محمد کو اس کے رب نے بلا دیا ہے یاری ختم کر دیا ہے پھر نہیں رب تیرا ہونے والا ہو رب السماوات تو وہ رب ہے آسمانوں کا زمینوں کا جو اس کے درمیان فعبد ہو فریضۂ رسول عبادت اس کی اور قیم رہو اس کی عبادت پہ کیا جانتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہم صفت سمیع قمر یہاں کے ہے جی ہم صفات اللہ کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں بکولسان سورت کا دوسرا حصہ سورت کے پہلے حصے میں آپ نے پڑھا ہے نظم الدرر کے انداز کے سات دلائل قلیہ ہیں یہی پڑھا ہے نا اور دوسرے حصے میں شکوہ جات ہیں وہ شکوے شروع ہو گئے شکوہ جات زجرات سورت کا دوسرا حصہ بکول النسان شکوہ کہتا ہے انسان جو منکر قیامت ہے کیا جب مر جاؤں گا میں تو نکالا جاؤں گا میں زندہ ہو کے جواب شکوا کیا نہیں یاد کرتا انسان ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا حالانکہ نہ تھا کچھ بھی خابہ رب کا تخویف و خروی قسم ہے تیرے رب سے ضرور اکٹھا کریں گے ہم ان کو ساتھ شیاتین کے واہ بمن ماں لکھو واہ نے ماں ہے ضرور اکٹھا کریں ان کو سا شاہین کے پھر ضرور حاضر کریں گے ان کو ارد گرد جہنم کے گھٹنوں کے بال گھٹنوں کے بال پھر جب آ جائیں گے جہنم کے ارد گرد تو جو ان میں سے شیعہ ہوں گے پہلے پہلے پکڑ کے ان کو ڈالیں گے دو زخمیں پھر ہر بتا ضرور کھینچیں گے ہر شیعہ کو ہے نا یہ ہمارے بول صاحبان جب مرادرہ کرتے ہیں نا تو یہی ایتے پڑھ کے شیعہ پہ غلبہ کا اثر کرتے ہیں پھر <laughs> البتہ <laughs> ضرور کھینچیں گے ہر گروہ سے ان کو جو زیادہ سخت ہوگا اوپر رحمان کے بیت بار سرکشی کے سب سے بڑا بڑا سرکش اس کو پہلے کھینچیں گے سم العلم و اللہ کے تو علم میں ہوتا ہے نا کہ کون بڑا سرکش ہے یہ فرمایا پھر البت ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ لائق ہیں ساتھ اس دوزہ کے بیت بار داخل ہونے کے بائی من کم اللہ وارد حاق یہ سب تخویح فخر بھی ہے لیکن یہاں ایک بات سمجھیے کہ یہاں واردن وارد اس کا معنی دخول نہیں اس کا معنی ہے عبور گزرنا اوپر حاشا لکھ لو ذرا ان الحسن و حسن بصری سے اور قطادہ سے روایت ہے کہ ال المرور علیہہ ان الحسن و قطاد البرود و, و یہاں ورود کا میرا داخل ہونا نہیں کیا ہے اوپر سے گزر جانا المرور علحہ من غیر دقولن کہ روح المانی, روح المانی کا حوالہ نہیں تم میں سے کوئی ایک مگر گزرنے والا ہے اس سے بھائی دو کے اوپر پل سراپ ہے نہیں تو پل سراج سے سب گزرو گے نہیں گزرو گے سب نیک بدھ سب گزریں گے پل سراج سے پھر جو بد ہوں گے وہ نیچے دھکیل دیے جائیں گے نیک گزر کے بیشت میں چلے جائیں گے کان آلہ رب کا ہے تیرے رب کے اوپر یہ وعدہ لازم پورا کیا ہوا پھر نجات دیں گے متقین کو وہ تو دوزا کی پل سے گزر جائیں گے پل سے راہ سے اور چھوڑیں گے ظالموں کو بھی دوزا کے گھٹنوں کے بال ویزا تتلا لہ مایا تو, تو نئی شکوہ ہے میں نے عرض کیا تھا نا آخر میں شکوے ہیں اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ایتے ہماری وعدے تو کہتے ہیں کافر واسطے مومنین کے قرآن کی ایتوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بہشت دیں گے ان کا انجام اچھا ہوگا کافروں کا انجام کیا ہوگا برا ہوگا جب یہ ایتیں سنتے ہیں نا کافر تو کہتے ہیں دیکھو جی فیصلہ کرو اب دنیا کے اندر کس کی مجلس گرم ہوتی ہے اس دنیا میں تو مجلس ان کی گرم ہے نا کیا کن کی گرم ہے بیمانوں کی کافروں کی کہیں وزیر آ جائے مشیر آ جائے کوئی بیمان آ جائے تو ہزاروں آدمی کٹھے ہو جاتے ہیں میلے ٹھیلے نارے تو کہنے لگے دیکھو دنیا کے اندر کس کی مجلس گرم ہے کس کے پاس اسباب زیادہ ہیں تو ادھر فیصلہ کر لو جس کے اسباب زیادہ ہیں مجلس زیادہ گرم ہے سمجھے وہی وہ اچھا ہے بیو کو بھی کہتے جب پڑی جاتے ہیں ان پہ حرمایتیں وعدے جن پہ مومنین کی کیا ہوتی ہے فضیلت اور کافروں کی کیا ہوتی ہے برائی تو کہتے ہیں کافر مومنوں کو کون سا دو فریقوں میں سے بہتر ہے بیت بار ٹھکانے کے ادھر دیکھو محلات کس کے زیادے ہیں ٹھکانا کس کا زیادہ ہے باہ سنو ندیاں اور بہتر ہے بیت بار کس کے مجلس کے ندی مجلس وہ کم جواب الزامی پہلا جواب ان کو الزامی دیا گیا او کا تم اپنی مجلسوں پہ فخر کرتے ہو مکانات فخر کرتے ہو تم سے جو پہلے کافر تھے نا فرعون نمرود حامان ان کے بھی محلات بڑے تھے تمہارے محلوں سے زیادہ مجلسیں ان کی زیادہ ہوتی تھی ان کا نام نشان مٹ چکا ہے یا نہیں ہاں تمہارا بھی نام نشان مٹ کے رہے گا کم محلت کم کی تمیز کرنا ہے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے کہ وہ زیادہ اچھے تھے بیت اسباب کے ان سے اور زیادہ اچھے تھے بیت بار شان شوکت کے ریجا کمن کا شان شوکت ان کی شان شوکت بڑی تھی کل من قانح فیضل یہ جواب کیسا تھا جی الزامی اب جواب تحقیقی سنو جواب الزامی کے بعد جواب تحقیقی جواب تحقیقی وہی ہے کہ یہ استدراج ہے اللہ کی طرف سے کیا ہے اس کو استدراج بھی کہتے ہیں دوسرا کیا کہتے ہیں امہال مجرمین اللہ دنیا کے اندر مجرمین کو محلہ دیتے ہیں ان کا ڈھیلا رستہ کر دیتے ہیں رستہ آئے سمجھ آ دنیا بہت دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر غرے ہوں زیادہ بےمانگیاں کریں اور پھر زیادہ گرفت ہو یہ اللہ کی ناراضگی ہے جواب آپ تحقیقی لکھو کل من کانا آپ فرما دیجئے جو شخص ہوتا ہے گمراہی کے اندر فال یم دودھ بس ڈھیل دیتا ہے اس کو رحمان آ آ آ اس کو ڈھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے اس کو رحمان ڈھیل دینے اور یہ ڈھیل دنیا تک ہے لیکن آگے کیا ہوگا یہاں تک کہ جب دیکھیں گے اس چیز کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں یا تو عذاب آئے گا دنیا میں جیسے فرعون نمرود وغیرہ پہ ہوا اور یا کیا آ جائے گی کیا دوسرے جہان میں پجان لیں گے اس کو کہ وہ بدتر ہوگا ضرور ٹھکانے کے اور کمزور ترین ہوگا بیت بار کے اس کے لشکر آج تو تمہارے ٹھکانے اچھے ہیں وہاں ٹھکانے کیا ہوگا بدتری دو دخ ہوگی بہ عزید اللہ الزیذ بشارت ان کے مقابلے مومنین کو بخار اور زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہدایت یافتوں کی ہدایت کو اللہ زی ندو کا منع میں نے کیا کیا ہے ہدایت یافتہ لوگ جس طرح کافروں کا کفر بڑھتا رہتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت بھی بڑھتی رہتی ہے, ہے پڑھا تھا نا انحم فن عامن بیربن خدا اساب کے بارے میں اور بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہدایت کو دنیا میں بل باقیات و صالحات اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہے نزدیک رب تیرے کے بیت بار سوال کے اور بہتر بیت بار انجام کے میرے محترم یہ تو عام کفار کا شکوہ تھا اب شکوہ خاص لکھو آفر آئے شکوہ خاص ایک صحابی تھے حضرت خباب وہ حضور پہ ایمان لائے کام کرتے تھے لوہار کا حضرت خباب رضی اللہ علیہ وسلم. کس کا کام کرتے تھے وہ لوہار کا گار تھے اس سے ایک کافر نے کام کرایا لوہار کا کام جو ہوتا ہے آس بن وائل اس کا نام تھا یہ آس یہی ہے آپ پڑھتے ہو نا حضرت عبداللہ بن امر بن آس سمجھے جی حضرت عبداللہ اللہ بن امر بن آس حضرت عبداللہ اللہ مسلمان تھے حضرت امر بھی مسلمان ہو گئے آس مسلمان نہیں ہوا تھا آس بن وائل نے اس سے کوئی کام کرایا پیسے نہیں دیے وہ صحابی بار بار جاتے ہو پیسے دے تو کہتا ہا کہ محمد کے ساتھ تو انکار کر دے پھر پیسے دوں گا محمد کو رسول نہ مان پھر پیسے ملیں گے انہوں نے کہا چو یہ بات کرتا ہے تو مر جائے مرنے کے بعد زندہ ہو پھر بھی میں محمد سے انکاری نہیں ہوں گا اس نے کہا چو مرنے کے بعد میں زندہ ہوں گا انہوں نے کہا اچھا جب زندہ ہوں گا نا اس وقت تجھ کو پیسے دوں گا کیا اس وقت تجھ کو پیسے دوں گا میرے پاس مال ہو گا. پیسے دوں گا یہ بکواس کی اس نے یا ٹھیک کہا یہ شکوہ خاص ہے اس کے بارے میں کیا دیکھا تو نے اس شخص کو یہ آس بن وائل جس نے کفر کیا ہماری اور کہنے گا بتا ضرور دیا جاؤں گا میں آخرت میں یہ فل آخرات لکھو نیچے لو تہنا فلا مال و اولاد تو اس وقت پیسے تو اس کو دوں گا اطالغ غیب جواب شکوہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے کیا جھانکا اس نے غائب کو کہ آخرت کو جھانکا ہے دیکھ لیا یا لیا اس نے نزدیک رحمان کوئی احد کلہ ہرگز نہیں ہم لکھ رہے ہیں جو بکواس یہ بکتا ہے اور بڑھائیں گے ہم اس کے لیے عذاب کو بڑھانا وہ نارث ہو مایول ہو جس مال کے اوپر یہ فخر کرتا ہے اس مال کے ہم وارث ہوں گے کون وارث ہوگا ہم اور وارے سنگے اسے اس مال کا جو کہتا ہے آئے گا ہمارے پا اکیلا ودو زاجر, زاجر بنا لیا سوال کے دوسرے معبودوں کو کافرونے تاکہ ہو جائیں واسطے ان کے مددگار عز کے دو معنی ہیں ایک مددگار دوسرا سے عزت مددگار دوسرا کیا باعث عزت کہ ہماری مدد کریں گے یہ پیر پگی۔ ابھی عزت ملے گی کلّہ ہر نہیں عن قریب انکار کریں گے ان کی عبادت کا اور ہو جائیں گے ان کے اوپر کیا مخالف اوہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان کا لیکچر پڑھا تھا نا وہ بھی کہا کہے گا کہ میں منکر ہوں تمہاری عبادت کا باقی اللہ والوں کی پوجا کرتے ہیں نبیوں کی نیک پیروں کی وہ بھی کا ہو جائیں گے مخالف انکار کر رہے علم طرا اسباب گمراہی سوال ہوتا ہے کہ گمراہ جو ہیں ان کے اسباب کیا ہیں اسباب وہی ہیں شیاطین سوال جن وہ ابھارتے ہیں ان کو برائیوں پہ اسباب مرے کیا نہیں دیکھا تو انہیں بے شک چھوڑ رکھے ہم نے شیطان کافروں کے اوپر تاؤ ازا وہ ابھارتے رہتے ہیں ان کو ابھارنا اچھالتے ہیں ابھارتے ہیں کیسے ابھارتے ہیں کہتے ہیں وہ ٹی وی کا اچھا ڈرامہ ہے وہ بھاگو بھاگو جلدی بھاگو پھر سارے بھاگ پڑتے ہیں نہیں ایک شیطان آ کے کہتے ہے وہ آگے بھاگتا ہے یہ اس کے پیچھے گدھوں کی طرح بھاگتے ہیں فلا تاج تسلی رسول صلی اللہ اے میرے محبوب پسنا جلدی کریں آپ ان کے عذاب کی عذاب ہم نہیں گئے سوائے نے شمار کر رہے ہیں واسطے ان کو شمار کرنا کس کو یا تو ان کی زندگی کی گھڑیوں کو شمار کر رہے ہیں سمجھے یا ان کے اعمال کو شمار کر رہے ہیں دونوں صورتیں ہیں یوم نہ المتقین بشارت جس دن کہ حاشر کریں گے ہم متقین کا جمع کریں گے ہم متقین کو رحمان کی طرح مہمان بنا کے وہ اللہ کے آگے جمع ہوں گے مہمان بن کے وہ نسو کو مجرمین کو بشارت تھی یہ تخویف و خربی ہے اور ہاں کہیں گے ہم مجرمین کو طرف جہنم کے اس حال میں کہ پیاسے ہوں گے اے نسوخو اس کا من ہاں کہیں گے ہانک ہاں نہ جانتے ہو اے پیچھے سے ڈنڈا مارنا کیا یہ جانور ہوتے نا جانور اس کو پیچھے سے ڈنڈا مارو تو کہتے ہیں جانور کا سائق جا رہا ہے اس کو چلا رہا ہے پیچھے سے چلانا ڈنڈا مارنا یہ جیسے گدھے کو چلاتے ہیں آگے کھینچیں تو اس کو قود کہتے ہیں کا و یقود پیچھے سے ہانکیں تو اس کو کیا کہتے ہیں سو اور ہانکیں گے مجرمین کو طرف جہنم کپیا سے منا کے لا یملکون کون نفی شفاعت کہریا نئی اختیار رکھیں گے شفاعت کا مگر وہ یہ من کے نیچے کو انبیاء صلاحہ نہیں اختیار رکھیں گے شفاط مگر وہ انبیاء صلحہ کے لیں گے نزدیک رحمان کے اجازت ان کو اجازت ملے گی آتماً اجازت و کالو اور کہا انہوں نے کہ بنا لیا رحمان نے اولاد کو لک جے تم شعدہ البتہ آئے ہو تم چیز بھاری ہو بھاری اور یہ شرک اتنا بھاری چیز ہے نا کہ اس کا اگر اثر محسوس ہو اس کا اثر کیا ہو ظاہر میں محسوس ہونے لگے تو اس کے اثر سے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں کیا ٹوٹ جائیں پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں زمین بھی شک ہو جائے سمجھے تقاج سماوا۔ یعنی اگر شر کا اثر محسوس ہو ظاہر میں تو قریب ہیں کہ آسمان پھٹ جائے اسے سے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین اور تخیر حدا اور گر پڑے پہاڑ ٹوٹ کر دا رحمان والدہ ان سے پہلے لامقدا <tops> جائز کے, <Slam> <tops> کے نسبت Don't。کی انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کی بما اعظم حالانکہ نئی لائق واسطے رحمان کے یہ کہ بنائے اولاد کو وہ اس لیے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کے ممروک ہیں عبد ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عبد بن کے بھئی ہم جو حاضر ہیں عبد بن کے نہیں حاضر یہی ہے ان کلوں عظمت خدا بندی نہیں سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں زمین میں ہیں مگر حاضر ہوتے ہیں رحمان کے آگے عبد بن کے اللہ کا تصام گھیر لیا ہے اللہ نے ان کو اور شمار کیا ان کو شمار کرنا یہ تو تھی حالت دنیاوی ان کلو ان کے نیچے کیا لکھا ہے جی عظمت خداوندی اور حالت دنیاوی آگے و کلحم حالت اخروی اور سب کے سب حاضر ہوں گے اللہ کے آگے دن قیامت کے اکیلے ہو کے یہ حالت اخروی ہے ان اللہ زین اعمن بے شک جو لوگ ایمان لائے عمل کی اچھے ان قریب کرے گا واسطے ان کے رحمان فی قلو بالخلائے لوگوں کے دلوں میں محبت کو ان قریب کرے گا واسطے ان کے رحمان فی قلوب بالخلائے لوگوں کے دلوں میں محبت کو آپ دیکھو بزرگو آپ لوگ دور دراز سے ہیں کوئی مشرق سے کوئی مغرب سے کوئی کسی صوبے سے تو ہماری اور آپ کی محبت ہے یا نہیں یہی ہے جو آدمی ایمان کامل رکھے نیکمبال کرے لوگوں کی دل میں کیا ہوتی ہے محبت پیدا ہوتی ہے دور دراز سے کرایا ادا کر کے سفر کی تکلیف اٹھا کے آتے ہیں ملنے کے لیے پڑھنے کے لیے زیارت کے لیے یہی محبت اللہ پیدا کر دیتے ہیں یہ محبت ہے دنیا داروں میں ہے وہ تو ڈنڈے مار کے حاضر کرتے ہیں کوئی وزیر یا صدر ہے نا تو استقبال کے لیے ڈنڈے مارتے ہیں کہ چلو سمجھے دی یا اپنے ملازمین کو لے جاتے ہیں فعنما یسر نوب السان کا ترغیب لرآن قرآن پہ عمل کرو کامیابی پر سوائے سنی آسان کیا ہم نے قرآن کو تیری زبان عربی کے ساتھ لت حکمت حکمت اول یعنی عربی زبان میں کیوں آئے تاکہ خوشخبری دے تو ساتھ اس کے متقین کو اور حکمت دوم ڈرا تو ساتھ اس قوم جھگڑا لو کو آسانی سے سمجھ سکیں وہ کم مہالت نات تخویح دنیاوی اور بہت سی جماعتوں کو ہلاک گیان سے پہلے حل تو حصوں میں نہ نہا دیں کیا دیکھتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو تو حصوں کا منہ دیکھنا بھی ہے آہٹ پانا بھی ہے کیا آہٹ پاتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی کوئی آہٹ جانتے ہو نا آدمی چلتا ہے پاؤں کی آہٹ ہوتی ہے کیا آہٹ پاتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی یا سنتا ہے تو واسطے ان کے معمولی آواز اتنا ایسا آواز جو سمجھ نہ آ سکے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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائی کرام کے اصلاحی بیانات ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام